مفدلی ہمارا تھا بڑھیا یہ میرا جو مولانا شخص رحمۃ اللہ علیہ شاہر یہ خطیبہ تھا علی الدین رحمۃ کے وہ خطیبہ تھے یاسین نگیر اللہ علیہ یاسین اللہ علیہ کے خلاف اضرے بلو اللہ علیہ ان کی خلافت جو ہے تو عاجی عمد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ عبد بکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شادی ننگوری رحمۃ اللہ علیہ الدین بکی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرگونی رحمۃ اللہ علیہ پھر حضرت محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابولہ رحمۃ اللہ علیہ شی عبد اللہ اللہ علیہ پھر شخص الدین فرو اللہ علیہ اللہ الدین علی اللہ مصطابل قدیل رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد بابا فرید علی کا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ صد الدین بختار قادی اللہ علیہ الحی الدین علی بن رحمۃ اللہ علیہ محمد رحمۃ اللہ علیہ عثمان حدود رحمۃ اللہ علیہ و خلیفہ شریف رحمۃ اللہ علیہ پھر محدود تشی رحمد اللہ علیہ ابو السل رحمد اللہ علیہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو شعد رحمتہ اللہ شامی اُلشاد رحمۃ اللہ علیہ بنوری اور ابو حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ علیہ اعظم رحمتہ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ بس رحمۃ اللہ علیہ حسد الحمد اللہ خلیفہ تو یہ پچیس تیس پشتوں میں پچھلا بارہ وہاں پہ تھے اس وقت کے ہندوستان میں عظیم احمد اللہ علیہ شکیر احمد نوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم نوکی رحمۃ اللہ علیہ لڑے انگریز کے خلاف ہر سو کی جنگی آزادی میں سمجھ اللہ کے ان کے پیچھے پرانا پشتوں ہے ان کو قتل کیا جائے گرفتار کیا اس کو قتل کرنے کو اس کو دوسرے مچھلوں کو قتل کرو گے پھر تاریخ بہت سخت ہو جائے گی اور پھر لوگ کچھ کھڑے ہوں گے اور خاتمہ کریں گے تو میں کیا کرنے کا کہا کہ ان کا کبر کا پتوا لگاؤ انہیں میں سے کچھ لوگوں کو تیار کروں ان کو پیسے دے کر کبر کا پتوا لگاؤ میں کبر کا پتوا لگوایا اور وہ وفے بلاؤ اس میں کوئی دفعہ تو نہیں لگ رہا ہے لیکن انہوں نے اس طرح کہ یہ سرکل لوگ تھے انگریزوں کے خلاف بڑھاؤ کی اور ہم جو ہیں تو انگریزوں کی ہیں اس طرح پر پچاس آدمی میں برطانیہ گیا ہوا ہوں برطانیہ کی لائبریری میں بھی آپ شکار ہیں وہ تاریخ اب بھی موجود ہے اس پر پچاس آدمی لکھے ہیں یہ لوگ بداوت فون کا پتہ نہیں لگا ہے کہ اتنا میں نے لکھا میرے کو جان کرنے کے لیے دوسری باقاعدہ فون کا پتہ لگایا وہ فتوار سے چل رہا ہے جتنا آپ چاروں طرف سے لوگوں نے نہ آنے کا کہا یہ اس پت کے احتراب ہے اور وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تو خالص کو ماننے والے حضور صلی اللہ کی محبت والے میں بزرگوں سے بیٹھ مران ان کے دوست ہندوستان کے رحمت اللہ ان کو خواب محروم محمد صلی اللہ کی پورا واقعہ آپ کو میں سناؤں ہمارے بغیر صاحب رحمۃ اللہ سے کہتے میں نے مجھے خواب محض کی اجازت ہوئی اور فرمایا کہ علی کے بند نہ کرے لیکن ایک بات میں ضروری میں نے بس کو دیکھا میں نے صبح اٹھا میں نے کہا تھا یہ علی کون ہے کس چیز کو فرمان ہو گیا ہے میں آگے گیا بازار میں دیکھا کہ بس روز لکھا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی لکھا ہوا تھا تو یہ خیال ہوا کہ یہ اس کے بارے میں تو مجھے یاد رہا کہ وہ صاحب اس کے ساتھی ممبروں میں سے میں چلا گیا ان کے میں نے کہا کہ مجھے کچھ ہوئی اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا حضور آپ نے مسئلہ حاصل مجھے حکومت نے بلایا ہوا ہے بند کرنے کے بارے میں اشترا ہو رہا ہے کہ خرچہ بہت ہے تو جب تو بند کرنا چاہتے ہیں تو کمر ہو گئے تو بند نہیں کرنے کسی کے جو نو مزارت ہوتے ہیں نا تھوڑا بہت دن جا رہا ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے اسی قبضہ میں تھا ایسی ہوگیا علی میرا صاحب کو خاص میں ہوئی تو خاصی وہ شیشی ادھر کو دیکھنے تو جب میں شیشی میرے ہاتھ میں تھی خاص میں اور یہ شیشیوں کو ادا کی گئی ان کے غسل میں جلاز میں شریک تھا ان کی وصیت تھی کہ جب مجھے غسل دے دینا تو کپل بھرے اس کو ڈالنا اثر کو ڈالنا یہ مجھے عطا ہو گئے اور یہ ان کے کپڑوں میں مجھے کپل دینا ہے جس میں بار بار آج وبار کیے ہو گئے اور اس کے اوپر گیا تو مجھے غورش ہے ان کی خاص ملی ہوئی ہے جو وہاں سے خاتون جاڑو کر طے کر لیتے ہیں شہری بڑی خاک ہے مکان تھا تو آپ کو ایک سو کرنے ایک پوسٹ پر ڈالنا سفر پر ڈالنا تو بندی تعالی یہ ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو لوگ کہہ ہیں کہ سب کو یاد میں پڑھنے والا اور وصول رہتے ہیں نا تو کہتے ہیں کسی یاد میں کرنا پڑے گا وہ دوری گوشت کر سکتے ہیں کیا آپ کو بروزے کیمرے سے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ کر رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا ہوں میری گستافی کے لیے تو میں گسارے کر رہا ہوں اور میں اس بات کو دیے ہوئے ہوں کہ میری مجھے چھپا کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے سو حاصل ہے اور میں بخشر ہوں سوچے یہ لیے کہ پسند ہے کہنا شروع کر سکوں بندی کر سکتا ٹھیک ہے نا آپ کی بلدی آپ اور سچ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ سے سال کی تعلیم دی جی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے کوئی کمر کو پتھر لگا ہے برا بولتے ہیں گرد ہے سب کچھ کرے آپ کو کر دیں گے آپ اپنی زندگی کی بات کو پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں خود عمل کریں دوسرے کمر کی دعوت ہے خود عمل کریں دوسرے کمر کی دعوت نے جب یہ بات آپ حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ پیش اللہ پیر سے آپ کی تعلیم ہوگی اور پیر سے لگ رہا کر رات کی بات کرنا چلا ہاتھ میں پھیلنا ہوتا ہے باتوں میں مٹنا ہوتا اس میں کال ہم کرنے کے بعد آپ نے پھیلنا ہوتا ہے بادل میں بٹنا ہوتا ہے آج پہلے نہیں بادل بٹل نہیں سر تو ہاتھ میں ہوا بادل پاتلنا ہوا بالکل وہ علاقے کی عکائی آئے آدھے بھائی میدان میں کی عائیں ہے مبارک میدان ہوا صحیح میں سر میدان کی عائی ہے جو بائے تو کہہ رہے کہ ہم ہاتھ پر, پر تو آپ نے میں میں اور حضرات میں رضی اللہ علما کو دیا اور فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ موبائل اٹھو موبائل کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کھا رکھے تو یہ اللہ اگر میں ہاتھ پر ہوں تو یہ سب پر بادل رہے اور یا اللہ اگر یہ ہاتھ پر ہے تو میں سباؤ پر بادل ہوں جب آپ نے بات پر تو میدان کی عیسائی پیچھے آنے گئے موبائل موبائل امی کیا ہے میں آگ یہ موبائل اٹھار لیتے ہیں کیا مت کہ شاہیوں کا کے کیا ہوتا اگر آگ یہ موبائل اٹھار لیتے تو کیا مت کہ شاہی کا چہرہ کیا ہوتا ہاتھ ہک ہے بات بات حق میں پھیلنا ہوتا ہے باطل میں بٹنا ہوتا ہے پولیٹاپر کی تعریف ہے کہ میں اس پر حملہ کروں اور میں زمباری کو سکار پر نہیں کر سکتا اپنے بھائی کو کھڑا کر کے اس کی خدمت کروں اور اس صحت پر حملہ کراؤں اس صحت کے خلاف کام چلاؤں اس سے بڑے فائدہ کو کار کر خود ختم ہو گئے بس یہ بات گئی اب جو ہے تو پہلے میں شنگا شریف کروں گا پارسی میں اس پہلے میرے فارسی کا پہلے کہہ جو میرا ہی یہ پارسی کا سارے لوگوں نام ہے اس پر اس میں حلطف حلط یاسی نگی حلت سفدی رو حلط یاسی نگیشا سو دے دل اللہ بھلا رام میں وقت ہے مکی والی محبد ہم لام اب ہم رام دین جالو ابدی ام ہم لال اب رات شر کو بھری میری شری بنیا جی ہم بولشی بکری خود اللہ تو کیا سلامی بات میں پڑھوں گا جب عشق یا گاد خدا, جابه خدا عشق سکھاتا ہے آداد خدا گاری کھلتے غلاموں پر اشارے شرم شاعری کھلتے غلاموں پر اشارے شرم شاعری داراؤں سکندر سے وہ مرد پتی رولا داؤ سکندر سے وہ مرد پتی رولا ہاں جس کی پتیلی میں بوائے سدر ہاں جس کی پتیلی میں بوئے بوائے سداری دار سکندر سے وہ مد پپیروس کی فقیری میں بوے سر آئی نوان آئی نے جوان مردان آئن جو مردا تو آئی نوان شروں کو روز لگی تھا آئی نوان مردان آئی ن جوان مردو ہے بھاتی اللہ آتی رو بات اللہ خود پر اس پڑھائی ایک نام حضرت ابو صحیح جندوئی کا اللہ لے عید الخل احمد اللہ علیہ کے پوتے ہیں کہتے ہیں اباؤ جتنے شکرانے اور اتنے ہزی آتے تھے اتنے عطا کیا ہوا تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس وہ ہاتھیوں ہوتے تھے اور ان کو لوگ اس کے برابر کی ہوئی میں وہ کپڑے صاف ستھرے اور وہ چمکدار پہنے ہوئے اور بالا متر لگائے ہوئے کس کو لگائے ہوئے میں ٹھسٹر آیا تھا میں کچھ کم میں گلی میں سے جا رہا تھا جھاڑو دینے والی عورت جو تھی اس کے کپڑے میرے ساتھ لگے اور مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرے کپڑے خراب کر دیے شرم مجھے نہیں آتی ہے اور کپڑے میرے ساتھ خراب کر دیے اس کا شرم تمہیں آنی چاہیے کہ کس زالے کے پودے اور کس ہار میں سل رہے اور چکر مجھے بڑے بزرگوں نے مجھے ہنسی رکھی بڑے بزرگوں نے مجھے سمجھایا تھا میں گھر آیا میں نے کچھ آدمی کہ ہمارا دادا صاحب کی کیا بات سیکھ کے فوصلہ کرتا ہے شکل کو دیکھو سب میں جو دادا تھے بلک کا ہو الدین جو اگر وہ جائے گی کہنا چاہتا ہے تو وہاں چلے گا بس گئے بلک پہنچ گئے افغانستان چلا کے بلکہ وہاں پر پہنچے اور ان کو پتہ چلا کہ میرے شہزادے آ رہے ہیں پوتے آ رہے ہیں وہ بادشاہ مرد کو لے کر اس بال کے لیے نکلے اور پورا فرق بچا کر مرک پر بٹھایا اور تین خدمت کی خوب کھانے کھلایا سب کچھ کیا اور بڑا ہمارے دولت رہ کرا کے کہ آرشت کریں گے میں نے گاضر میں دورت کے پیچھے نہیں آیا تھا میں اس وانی دولت کے پیچھے آیا تھا جو آپ ہمارے دادا ان اس کے لیے اگر ہیں تو پھر آپ اس مستق اتر جائیں مردوں اتر گئے اور گھوڑوں کے سبن میں جا کر دیکھا جی گھوڑوں جی کو سنبھالو گے ریل صاف کرو گے پانی گرم کرو گے اردو کا مستقا کا. اور کام پر لگا دیا جی اور کبھی کبھی نکل کر تھے ڈان ٹپٹ کرنے کے لڑکے کو تو پانی گرم نہیں آتا صفائی گرم کرنا نہیں آتا صفائی ٹھیک نہیں کر سکتا اس طرح کی ڈانٹپٹ ہوتی رہتی تو گھا سے گزرنا وہ قریب سے گزری جب قریب سے گزری تو اس کے کپڑے وغیرہ لگے تو تو آیا، اور کہ اور سمجھوں میں ٹھیک سمجھ کرتا تین سال کی گردی خاتمہ ہو میں کچھ نہیں کہتا نے کہا کہ کچھ کہ عرصہ مجھے آزاد کروائے کروائے سوائے پھر کہا کہ آج جب اس کے پاس سے گزرنا اس کو گنگے کپڑے پر ڈالنا پڑے گا نے کہا کے کہ بولا تو نہیں ہے کڑوی سے کرا ٹھوپن لگا کر اپنے آپ کو گرانا کر سو کو پھینکنا لگائی اپنے آپ کو سڑا کوڑا کر پھینکا ان کے سر پر گرا اور دوسرا جو, جو آپ کو تکلیف ہو گئی مجھے معاف کرے میری بڑی سے لگی ہے بڑی تکلیف ہو گئی سارا جمع کر کے اپنے ساتھ سب نے خارج نہیں کیا جمع کر کے فٹ ہو بھرا تو آج سے خاطر کہاں آ پاس ہوگی تو ہاتھ میں مل تو آج میں جل جب یہ بنے تب کام چلے تو ہاتھ میں مل تو آج میں جل جب بنے سب کام چلے ان کچی پکی پک بنیادوں پر تعمیر نکل تعمیر نہ کر. تو ہاتھ میں ملتو مل میں جل جب جبیر بنے سب کام چلے ان کچی پکی پک بنیادوں پر تعمیر نکل تعمیر نہ کر کیا بات بنی ججمکا سے اپنی زیادہ گٹیاں بدلنے کی آگ انسان بنا ہے جب میں, میں کرتا رہتا ہے اس وقت انسان نہیں ہوتا میں تو جب تو کی طرف آتا ہے تو پھر آدمی بنتا ہے اس کے بعد پھر باقی تھا لوگ جو محمد مراکز وہ کہہ آئے پھر میں جس آدمی کو شہر میں اپنی جگہ پر بٹھانا ہوتا ہے تو اس کی ایک آزمائش ہو ہے وہ المائش ایسی ہوتی ہے کہ آیا حکوم پر جان دیتا ہے کہ نہیں دیتا حکوم پر جان دیتا ہے کہ نہیں رہتا دو واقعات میں, میں آپ کو سناؤں گا گھر والے نے کہا کہ کبوتر ہمارے گئے اس کو بجلی اگر کھا لیتی ہے تمہارے غریب ہیں اتنا کسی کسی کام کے لوگ نہیں ہے تمہارے لوگ کے کے برتن ہیں ان میں کہا وہ خیال کرنا تھی کبوتر وہ بلی کھاتی ہے انہوں نے سارے رات سے بہتر بند کیے کوشش کی انہوں نے بند کر دیا رات کو پھر ایک کھا لیے اس میں بڑی کوشش کی بیٹھا کہ ایک نالی ہے اس نالی سے جو ہے تو ملی جاتی ہے وہ اتنی دیر میں پتہ چلی تھی کہ اس کے بند کرنے کا بندوبستی تھا رات تھاوٹ ہو گئی تھی اس میں انہوں نے بند کرنے سے سر رکھا اور سو گئے میں سر سے بند کر دیتا ہوں اس کو رات کو بارش ہوئی پانی جمع ہو گیا پیچھے آ کے پانی نہیں نکل رہا ان کا نالی یہ کر سے کسی آدمی ہمارا ڈنڈا لیا اور نالی ہمارا وہ آخر لگا تھر پک گیا خون پیچھے نکل کر گیا وہ انداز میں لے کر پانی سے سر کے انداز نہیں ہوا خون دلک کرا گیا ہے آ کر دیکھا تو میں نے آ کر سر سے اس نالے کو بند کیا ہوا موایا وہی مرم پٹی ہوئی سوئی طرف آپ بھی مینار شکار کے لیے جانا ہے شکاری کتے ہمارے پیار کو اللہ اکبر کے کتاب نے مار دیا جس کے شکاری کتا اس شکار کو پکڑا اور آپ تک تک راستے میں وہ دخمی ہو کر یہ حال ہے یہ تو سمجھتے ہیں بس یہ جنرل کو پارڈر نے کہا پر خدا کتے کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے کتے کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے تو گیل میں کتے بڑے مزدور اور یہ بجے رکھے ہوئے سوکھی روٹی کھانے میں زندہ ہی تھی انہوں نے زور لگایا ان کو زبان کتے کو زور دیتا ہے اور یہ روک نہیں سکیں گے اور میں اپنی کمر کے ساتھ باندھا اس کی وزیر کو کہ میں زور لگاؤں گا جب تک اس کو روکنے کے روکوں گا جب روکنا نہ ہو سکا تو اس کے بعد بس میں گر گیا تو دیکھے گا مر جاؤں گا کیا جا۔ کتا روکے جب تو کتا جی سکھا کے پیچھے دوران نے زور لگایا زور نہ ہو سکا اس نے جلایا اور کنکڑوں میں پتھروں میں جاریوں میں جو سیٹا بدل تفلی ہوا تب اسے ہی گنگولی سے دیکھا آگے اب جدید گنگولی رمسلہ کھڑے ہیں کہتے ہیں ہم صرف آپ کو فیس دے رہے تھے جتنا تکلیف میں ڈالتے ہیں آپ کا حق تھا تقریبات میں نہیں ڈالنا چاہیے ہمارے آپ کو ڈالنا ہوگا پورا ابھی ازمائش ہوگی رجمائش ہوگی نوار میں کھا کہ آپ کو ڈالر جو ہندوستان سے آپ کے دادا سے میں لے کر آیا تھا اور اس کو لے کر آپ واپس جائیں گے وہ سلسلے میں کچھ آدمی ہے وہ تنا ہوتے ہیں وہ شاپ ہوتے ہیں سارے آدمی جتنے برفا ہوتا ہے, رہے ہے. اس سے بات کرا گئے سلتی وہ تنا کے طور پر ہوتا ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے باقی شاپ والوں جس جتنا طرح کے خلاف چلتا ہے تو سلسلہ کے تنا کے طور پر اب اسے ہی منگوئی ہے کا نام بار محنت کرنی پڑتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے دل سے کیبل راشن زاد شینا ہو اور دوسرے کے لیے دشمنی اذاب اور کو نقصان پہنچانے کا جذبہ دوسرے کو جلدی دینے کے جذبہ اندر سے نہیں سکتے ہیں اندر آج بھی جب آتی ہے دل صاف اس کو بار کی کوشش کر لگی کہ دل سے گن کی خارج ہو دل میں اللہ کا تعلق ہے اپنے آپ کو دیکھ کر جس دن یہ بات سال ہو گئی اور سلسلہ کام بن جائے گا جب تک خالی نہیں ہوئی ہے کام کرتے رہنا ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ اسی میں بیس ہوا بیٹھ کسی کے ہوتے ہیں کہ ہم کوڈ کریں گے بتانے والا طریقہ کار بتائے گا مشورہ کرتا جائے گا ہم کوڈ کرتے جائیں گے اللہ کا پاستا مجرت میں ہو اور جو ہے تو یہ سو بدال ہی ہو مساوی میں مہاجری ہو اور آج بھی او بدھا کر پرہیز کرتے رہے مشقت کر پا رہے کوششیں کرتے ہیں تو ان کے بعد بتا ضرور جو ہے وہ اطاف فرماتا ہے ضرور اتا فرماتے ہیں ہمارے بڑے گھر کا دوسرا ہمارے جو سکھے کا چہر ہے وہ اس گرمان الدین جو رہے ہوئے تو ان کا شہر ہے اس شہر کو پڑھ رہے وہاں پہ شہر ہے انہوں نے خطاب کر کے ٹالو ہے کہ وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے خود محبت کو ڈھونڈنے والی ذات ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی ان سے کوئی جانا وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی جانا ذات محدس خود مقدس خود جو آئے محبت ہے جو آئے محبت ہے وہ ذات خود آئے محبت ہے آئے محبت ہے کر کے ان سے کوئی آرپ دیکھ کر کے ان سے کوئی آرپ ذات مقدس, خدا، مقدس خدا جو محبت ہے جو آئے محبت ہے ان سے کوئی جانا جو بے بنا جاتی کسی میں اس کے بعد ان شاء اللہ آخر <تصفح> I'll get you in there, then I'll get you in there.